ارفات میں کوئی نماز نہیں ہمارے دوست وہاں جاتے ہیں تو زور کی نماز تو باہر پڑھ لیتے ہیں کئی ایسے بے نصیب ہیں وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے ہم نے زہر کی بھی نہیں پڑھی کو ارفے میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں یہاں دو نمازیں پڑھی پھر میدان عرفات میں پہنچے پھر دعائیں کی ہیں دعاؤں کے کو سوا کوئی عمل نہیں سورج غروب ہونے سے پہلے نکلو سورج غروب ہو جائے تو اور بات ہے نکلو یہاں سے سورج غروب کر کے نکلو لیکن ہجوم کی وجہ سے بہت زیادہ الزام ہے لوگ پہلے شروع ہو جاتے نکلنا نماز وہاں مغرب کی نہیں ہے نماز واپس آ کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے مغرب اور عشا اکٹھا معلوم ہوتا میدان عرفات میں کوئی نماز نہیں ہے وہاں اللہ کو منانے جاتے ہیں اللہ پھر مباحت فخر کے ساتھ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں دیکھو کتنی کائنات یہاں آئی ہے میرے سامنے گر رہے ہیں کیسے میرے سامنے رو رہے ہیں کس طرح التجائی کر رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں جاؤ تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا اللہ ان کو معافیاں عطا کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ذکر ہوئی خزو زین عند کل مسجد ایمان وال ابن آدم تم مسجد میں جاتے ہو تو زینت پکڑ کے جاؤ بد الح مخلصین الدین زینت کیا کپڑے پہننا زینت ہے سر پہ پگڑی باندھنا زینت ہے ہمارے بھائیوں نے یہاں سے یہی لیا ہے سر پہ ٹوپی یا پگڑی رکھ کے مسجد میں جاؤ اس کے بغیر دو کپڑے تو پہن لئے زینت یہ ہے زینتک زینت کل مسجد لیکن یہ بات یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہتا ہے ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے جب نہ ہو وہ کپڑا تو یہاں گرا لگائی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گرا لگائی اور پڑھ لی نماز, نماز ہو جاتی ہے بسا ہو گئی نہیں از کا دو کپڑے ہوں تیبند قمیض تو اس میں نماز زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اچھی اس نے کا ذکر نہیں کیا کسی صحابی اس کی تفصیل میں تیسری بات نہیں ہے کہ سر پر کچھ لے لو وہ سلا تو عیسو بہن بات تو سر کی آ گئی کی سر کیا ہے آپ سوچیں جن لوگوں کو کہا تم نے سر ننگا رکھنا ہے ننگے سر تمہاری نماز ہو جاتی ہے ان کو کہا آج میں بھی تم نے اپنا سر ننگا ہی رکھا ہے جن کو کہا تمہاری نماز ننگے سر نہیں ہوتی ان سے کہا تمہارا احرام بھی بندہ ہو تب بھی سر ڈھانپ کے چلنا ہے اور تو نہیں اور تو نہیں حالت احرام میں بھی سر کو ڈھانپنا ہے ان کی نماز ننگے سر نہیں ہوتی یہاں مرد کو کہا لا والے شاعد آتے کی ہی شعیل اور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے یہی فرمایا والے ہی شعیل اس کے سر پہ کچھ نہ ہو اس حال میں نماز نہ پڑھے آقا نے یہ نہیں فرمایا کندھے کی بات فرمائی ہے کندھے پر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب الصلاۃ فصہ با ہے نماز ایک کپڑے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یہاں گرہ لگا کر ادھر کی کنارہ ادھر ادھر کا کنارہ یہاں گرہ لگا لی ایک کپڑے میں نماز پڑھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ ول وسلم مانیں یہ سر پر کچھ نہیں پڑی ہے نماز نواز علیہ الساط السلام بخاری شریف کا باب دوسری حدیث اس طرح بھی آتی ہے جہاں سے اشارت النس سے واضح ہوتا ہے کہ جماعت بھی ان کے ساتھ نس کی کئی قسمیں ہیں دلالت النس اشارت النس ابتضا نس یہ سب نس کی قسمیں ہیں چاہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ کھڑے ہیں تشریف فرما ہے یہ قامت ہو گئی آپ فرماتے ہیں خیر جاؤ میں ابھی آتا ہوں گھر میں تشریف لے گئے واپس تشریف لائے آپ نہا کے آئے تھے فرمایا میں نہانا بھول گیا تھا غسل بھول گیا تھا میں صحابی اتنے عرصے میں یہاں بیٹھے ہوئے سو بھی رہے ہیں اونگ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر کسی نے اٹھ کے بزو نہیں کیا معلوم کئی باتیں اس حدیث سے اس واقعے سے ملتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا سو جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے محمد رسول اللہ نے وضو کرنے کا حکم نہیں فرمایا تھا پھر دوسری بار صحابی کہتا ہے جب رسول پاسلسل لائے نہائے ہوئے تھے آپ کے سر اقدس سے پانی کے قطرے گر رہے تھے کا انہا جما گویا کہ وہ موتی ہیں اس انداز سے گر رہے تھے اگر ننگا سر نہیں تھا کپڑے ہمارے والے تو نہیں تھے وہ تو کپڑا جذب کرتا ہے پانی کو اس کپڑے میں سے کبھی پانی نہیں گر سکتا تھا جو پگڑی بنی معلوم ہوتا ہے ننگا سر ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت بخاری سے ثابت ہے ننگے سر نماز پڑھ رہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ علو کا ایک الگ واقعہ آتا ہے وہ کپڑا لے کر یوں کھونگٹی پہ رکھ دیا اور نماز پڑھنے لگ گیا سب میں کچھ نہیں تھا ساتھی نے پوچھا جناب آپ کے پاس کپڑا موجود ہے ہوتے ہوئے کپڑا ننگے سر پڑھ رہے ہیں کیا بات ہے کہنے لگے لیرانی احمق میں نے اس لیے کپڑا رکھ کے پڑا تیرے جیسا بیوقوف دیکھ لے احمق دیکھ لے کہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی بڑی بات ہے اگر نماز میں سر کا ڈھانپنا ضروری ہوتا تو حالت احرام میں بھی مردوں کو حکم ملتا تو نماز کے وقت ڈھانپ لیا تو نہیں فرمایا نہیں تم نے نہیں ڈھانپنا بلکہ جان بوجھ کر کپڑا لگ جائے تو ایک قربانی واجب ہے تم قربانی دینی پڑے گی تمہیں ساید ڈھانپنا نہیں اور جن کو ڈھانپنے ہیں ان کو فرمایا ڈھانپو اما جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عالانا وہ کہتی ہم جب طواف کر رہے ہوتے حالت احرام تھی اور آگے غیر مرد آ جاتے وہ اس وقت بہت بڑی بھیڑ دھوی تو دنیا میں نہیں تھی مرد غیر آتے تو ہم پردہ کرتے نقاب کر لیتی یہ حضرت شاہ صدیقہ کا بیان ہے اب ہم کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں عورت کی ناد پہ کپڑا لگ جائے نا آگے سے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے دم واجب ہو جاتی ہے یہ گناہ کیا ہے اس حالت ہے غلط بات کہتے ہیں یہ ہم معاشر سے بھی کہا جاتی محمد رسول اللہ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا کرتی تھی غیروں سے جب غیر سامنے آتے تھے حالت حرام میں تو معلوم ہوتا ہے جنہوں نے ڈھانپنا ہے ان کو احرام کی حالت میں بھی ڈھانپنا ہے جنہوں نے نہیں ڈھانپنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی باتیں بنائی گئی ہیں تو میرے بھائیوں سر کا ڈھانپنا یا نہ ڈھانپنا پتہ حقیق برابر ہے ہمارے علماد کہہ دیتے ہیں کہ ڈھاپ لو تو افضل ہے نہ ڈھاپ لو تو ہو جاتی ہے یہ غلط بات ہے قطع جس کا ثبوت نہیں ہے برابر ایسا بلکہ بعض آئما کا یہ مسلک ہے کہ ننگے سر حالت اجڑی ہوتی ہے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ نے بڑا عاجز ہوں تیرے سامنے اجڑی حالت میں کھڑا باز تو مو آئما کا یہ مسلک بھی ہے لیکن ہم کہتے ہیں اس پر زور مزدور نوجوان طبقے کو تم ہر دھا سال پر مجبور کرتے ہو نماز سے بے نماز بنا دیتے ہو تم سر پڑتا ہے پڑھنے دو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یا بنی آدم خصوصی نہ مسجد لیکن ایک بات اہم میں عرض کر دوں اس پر آپ سب چی بجبی ہوں گے اس نے آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ننگے نماز پڑھی ہے کوئی شک نہیں اس میں لیکن آقا کا پوری زندگی نبوت میں تیئیس سالہ نبوت کے دور میں ننگے سر بازاروں میں نکلنا ثابت نہیں دو کائنات کا کوئی فرد آئے بتائے ہم کو کہ محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں ننگے سر چلے ہوں ہم جو اہم بات ہے جو آپ کا اعزاز ہے جو مقام ہے اس کو آپ اس سے گر گئے ہم اللہ کے سامنے تو آج ہو کر کھڑے انہیں وہ اور بات ہے لیکن آپ آ رہے جب غیر وقتوں سے ملتے بہترین کپڑے کھلے زیبتن فرماتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سر پر امامہ ہوتا پگڑی ہوتی اہتمام کرتے پوری زندگی میں تیئس سال انبوت کے دور میں بازار میں گلی کوچوں میں محمد رسول اللہ کو کسی نے ننگے سر نہیں دیکھا ہم اس کا تو اہتمام نہیں کرتے ہیں ادھر مسجد نماز پڑھنے کے لیے بڑا زور لگاتے ہیں ٹوپیاں پہن لو کیسی ٹوپی پھر مزے کی بات یہ ہے یہ ٹوپی پہن تو یہ زینت ہے تھا گملی مسجد مسجد میں زینت پکڑو جاتے ہو تو یہ ٹوپی جو تنکوں کے بنی تو یہ زینت ہے کوئی آدمی یہ پہن کر سسرال سو جائے پتا چلے بڑی زینت ہے یہ, یہ زینت نہیں زینت کے خلاف جھوٹی باتیں کرتے ہیں ملہ لوگوں کی باتیں غلط ہیں یہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تب پڑھنے دو لیکن بازاروں میں اہتمام کرو ننگے سر نہیں جانا چاہیے نہیں گرنا چاہیے محمد رسول اللہ کے اخلاق کا یہ حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باتیں چلتے چلتے یہاں پہنچی فرما اندین کربو بھی آیا تک بلوان ہاں لاتو مبوصما ولاحم الفیسم الخیات جو لوگ ہماری یادوں کا انکار کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں جٹلاتے ہیں جنت میں نہیں داخل ہوں گے بلا یہ ان کے لیے دروازے آسمانوں کے نہیں کھلتے ہیں زمین سے ان کی روح اٹھا کر لے جائی جاتی ہے آسمانوں پر مومن کی بھی لے جائی جاتی ہے مومن کی روح جاتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں استقبال ہوتا ہے اس کو سیر کرائی جاتی ہے پھر سیر کرا کے واپس اس کا تعلق جسم سے قائم کیا جاتا ہے لیکن کافر کے لیے لا تو لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں جاؤ واپس لے جاؤ کیا منحوس چیز ہے یہ مومن کی ڈبرو نکلتی ہے آقا فرماتے ہیں سونگتے ہیں فرشت اس کو کہتے ہیں کیسا کہ خوش نصیب ہے کتنی اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے پھر فرشت ارد گرد کھڑے ہیں وہ ریشمی رمال جنت کے خوشبودار لیے ان رمالوں میں اس روح کو پکڑتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں وہ اس سے پکڑتا ہے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے لیے جنت مبارک بھائی وہ اس کو لے جاتے ہیں آسمانوں پر مومن کو اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں کافر کے لیے دروازے نہیں کھلتے ولا یا کل جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے یہ متقبری حتا یا لے جم الفیسیاب یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے نہ وہ گزر سکتا ہے نہ یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جنتی جنت میں جہنم میں جہنمی ان سب کا تذکرہ ہوتا ہے آرام والوں کا بھی ذکر یہاں ہوتا ہے جس نام پر یہ سورت مکرمہ ہے اور آقا نے ایک شخص کا واقعہ یہاں بیان فرمایا حضور علیہ اسلام کو فرماتے ہیں کہ جنت ایک شخص کا چہرہ جہنم کی طرف کھڑا ہے, ہے وہ اللہ سے التجا کر رہا ہے اللہ اے میرے اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے بس جہن پھیر پھیلے میں اور کچھ نہیں مانگتا اللہ اس سے معاہدہ لے گا عہد لے گا تو اور کچھ نہیں مانگے گا ابن آدم تو اور کچھ نہیں مانگے گا نہیں بالکل نہیں مانگوں گا یا اللہ میرا پکا وعدہ ہے اللہ کہے چل اچھا پھر منہ پھیر لے ادھر کر لے ادھر کرے گا کچھ دیر کھڑا رہے گا جب تک اللہ چاہے جنت کی گلزار دیکھے گا ہوائیں خوشبوئیں دیکھے گا اور راحت دیکھے گا سال و سامان نیمتیں دیکھے گا پھر اللہ کہ درخت دیکھ اللہ اس جنت کے قریب کر دے مجھے اس دروازے کے قریب کر دے جنت کے بس اور کچھ نہیں مانگتا رب کہے گا بنیادم کتنا غدار ہے تو کتنا بے وفا ہے دھوکے باز ہے ابھی وعدہ کیا تھا ابھی پھر تو یہ کہہ رہا ہے نہیں یا اللہ تو تو بڑا رحم والا ہے بڑا شفقت والا ہے چل میرا مجھے وہاں تک قریب کر اللہ حکمت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کے قریب کر دے گا پھر جنت یہ قریب آ جائے گا کچھ دیر ٹھہرا رہے گا جب تک رب چاہے جب تک رب ٹھہرا پھر کہے یا اللہ کیا کمی آ جاتی ہے میرے جیسا نکارا بھی جنت میں چلا جائے تو چل اندر ہی داخل کر دے کون سی بات ہے یہ اللہ کہے گا ابن آدم تو بڑا دھوکے باز معلوم ہوتا ہے اتنی بات تو نے معاہدہ کیا بھی معاہدہ توڑ رہا ہے آج شکن ہے تو کہتا نہیں یا اللہ تیری رحمت بڑی فراق اللہ کہ آج جنت میں داخل ہو جا جاؤ یہ سامنے جو ٹیلا کسپوری کا ہے وہ تیرا ہے اللہ چتراک اور مانگ کیا مانگتا ہے وہ مانگتا چلا جائے گا نیم سے مانگتا چلا جائے گا مانگتا چلا جائے گا اللہ کہے گا مانگ لی بس تیری تمنا پوری ہو گئی جا اس سے آگے دس گنا اور لے لیتے اللہ اکبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کئی ایسے بھی لوگ یہ جنت میں آخری شخص داخل ہوگا اس کے بعد اور کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا قوم عاد قوم سمود جو توحید کے دشمن تھے اللہ رب العزت کے ربوبیت کے دشمن تھے قوم صالح اور پھر آگے قوم اہل مدین ان قوم شعیب ان سب کا تزکار کرنے کے بعد فرمایا ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہم پکڑنا جانتے ہیں افا بأسنا وہم ہم نے ان کو برباد کر دیا اور بستیوں میں بسنے والوں کیا تم مجھ سے بے خوف ہو میں پکڑ سکتا ہوں کس رات کو سوتے میں بھی پکڑ سکتا ہوں اور چاہوں تو دن کو قیلولہ کر رہے ہو یا کھیل رہے ہو تب بھی میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں میرے اندر اختیار ہے آج اللہ نے پکڑ کے دکھایا ہم کو میں دل میں بھی پکڑ سکتا ہوں کئی ایسے دبئی مر جائیں گے جو زندہ ہیں ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے گرفت ہے اے میرے حبیب محمد سلو ایسا تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السلا وسلام آپ کی آمد اہل کتاب کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے ان سے جزگے ختم کر دیے تکلفات ختم کر دیے جو آپ کی طرف آتا ہے آج آئے ہم اس کو گلے لگا لیتے ہیں آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بعد بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو ذکر کر دیا اللہ اکبر فرمایا میرے نے پیغمبر علی وسلام ذرا دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک شخص وہ بڑا ہی مستجاب الدعوات ایک دفعہ تذکرہ ہوا ہے مختصر بڑا مستجاب الدعوات تھا اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا کیسے پکڑا وہ موسا کے مقابلے میں آ گیا موسیٰ کے خلاف حرضہ سرائی کرنے لگا موسا کے خلاف زبان درازی کرنے لگا ہم نبی کے خلاف بات کرنے والے کو معاف نہیں کیا کرتے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ولایت کے درجے سے نیچے گرایا کہاں تک فرمایا الاکل بلہم اول یہ چوپائے ہیں کتے ہیں کتوں سے بھی بدتر ہیں جو نبی کا مقابلہ کرتے ہیں موسا کو سگانے والوں میں ایک یہ بھی آیا جو ولی تھا اور ایک اور عورت کو کھڑا کیا قوم نے کہا جاؤ بڑی حسین و جمیل ہے تو موسا جباز کر رہے ہوں گے مجلس میں کھڑی ہو کر کہہ دینا موسا بڑا پارسا ہے بڑی توحید بیان کرتا ہے اللہ والا بنتا پھرتا ہے تو, تو میرے ساتھ ایسا ہے ویسا ہے جا کے الزام لگا دینا اللہ والوں کو لوگ یہ کہ مولوی مشید کا مال کھا گیا مجل کوئی بات نہیں مولوی نے کھانا کہاں سے ہے وہ مان جاتے ہیں چلو کھانے دو اس کو مولوی کو مارنا ہو تو غلط الزام لگائے جاتے ہیں پھر پھر مرتا ہے وہ, وہ ان کا موسا کو بھی ہم ایسے ہی تباہ و برباد کریں گے عورت کھڑی کر دی عورت کھڑی ہو گئی اے موسا بات سن بات کر رہا ہے تم چشمے خلط نے یہ بھی نظارہ کیا وہ عورت کڑی ہو کر کہنا کچھ چاہتی تھی لیکن کڑی ہو کر کہنے لگی ہے موسا قوم نے مجھے پتہ نہیں کیا کچھ سکھا کہ تیرے سامنے کھڑا کیا ہے لیکن اللہ کی قسم میں نے تیرے جیسا نیک دنیا میں کوئی نہیں دیکھا آل ہے اللہ حکبت تیرے جیسا پارسا تیرے جیسا نیک نہیں دیکھا ہے کوئی یہ اللہ کی طرف سے گواہی مل رہی ہے اس کے بعد فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلات وسلم کہ قوم ایسی بستی ایسی, ایسی ان سے پوچھو ان پر ہفتے کی پابندی لگی تھی شکار نہیں کرنا انہوں نے ہفتے کا شکار کیا جب ہفتے کا دن ہوتا استا ہین سیتا سکتی ہی مشورہ اس دن بڑی آتی مچھلیاں بے حساب لیکن آگے پیچھے نہ آتی انہوں نے ہیلا سازی سے کام لیا انہوں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں ہم ہفتے کے دن سگا تو نہیں کریں گے دریا میں سے کچھ تھوڑا سا خدائی کر کے نا پانی گڑوں میں ڈال دیتے ہیں ادھر سے مچھلیوں کو ہانکیں گے اس گڑے میں رکھ دیں گے اگلے دن پکڑ لیں گے جا کر کچھ تین پارٹیاں بن گئی ایک پارٹی شکار کرنے والی ایک ساتھ دینے والی یہ کون ہے سوفی مزاج لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو چلو یاد ان کا کام ان کے ساتھ کہتے ہیں جو جو کرے گا سو بھرے گا ہمیں کیا ہے تو کرتا ہے کرنے دو اس کو ان کو شوربہ مل جاتا تھا پی لیتے تھے مجلس عمل کے ہوں گے وہی مولوی اور اس کے بعد کچھ مولوی لوگ ایسے بھی آ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ ہفتے کن شراب شکار ممنوع ہے یہ جو نا مجھے رسم الوالے کو کہنے لگے لی ماتا نہ کو من اللہ ہو مو لے کو من شریدا اور بھائی ان کو باز کیوں کرتے ہو ان کو اللہ برباد کر دے گا ان کو عذاب ملے گا تم ان کو باز کرتے بچو تم اپنا آپ بچاؤ اپنا دامن ان کو کچھ نہ کہو ایک وقت آیا <سلام> کہتا ہے میرے پیغمبر محمد پلمس <سلام> ما لو کے رو بھی بھول گئے جو ہم نے نصیحت کی تھی اب اب کیا ہوا فرمایا میرے پیغمبر علیہ سرات وسلم وہ لوگ جنہوں نے روکا تھا اندینا جنہوں نے روکا تھا ہم نے ان کو نجات دے دی باقی ساری پارٹی کو مولویوں کو جو شوربہ پینے والے تھے دوسرے تیسرے سب کو ہم نے رگڑ دیا اللہ لہم پوروں کراسین ہم نے کہا بندر بن جاؤ زلی ہم نے سب کو برباد کر دیا وہ جو باز نصیحت نہیں کرتے تھے کھاتے پیتے تھے تھے نیک کہتے تھے کوئی بات نہیں انہوں نے کیا ہے بٹیں گے ہمیں کیا وہ بھی ساتھ ہی رگڑے گئے بھائیو جب عذاب آتا ہے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں نیک ہو بد ہو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا سا بھی پوچھتا ہے یار رسول اللہ جب کسی قوم میں عذاب آتا ہے ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگوں کے سبب کے سب سے وہ بھی مارے جاتے ہیں ان کو بھی عذاب ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں ایک دفعہ لپیٹ میں آتے ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں ہوتا سمت بسون آئی جاتے کم پھر قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے وہ وہ بچ جائیں گے باقی سب کے میں چلے جائیں گے اللہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلات چلتے چلتے بابا جی آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو اولاد زندہ بجتی نہیں بجتی انہوں نے مائی حبا نے کیا کیا فلاں کیا عبد العارس نام رکھ لیا ساری باتیں آ گئی اس کے بعد پھر اللہ نے کہا ان اللہ اعباد المسالحتم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں وہ تمہاری طرح کے کیونکہ وہ لوگ تو کہتے ہیں یہ کہ تو پتھر ہیں بتوں کے حق میں حقیقتیں آئی ہیں بتوں کے لیے عباد نمسالحم تمہاری طرح کے بندے ہیں فدرو ہم پکارو ان کو فل یش چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو جاؤ اپنے ولیوں کو اپنے پکار کے دیکھ لو رب کہتا پکار کے تو دیکھو ان کو تمہاری طرح کے بندے پکارو تو سید ان کو جواب تو دے تمہیں ان کو تم صادقین نگر ہو تم سچے پوچھو ان کو پکار کے دیکھو اللہ نے دوسرے مقام پر اسی بات کو وضاحت سے پیش کروایا ملا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس سے بڑا گمراہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہیں دیتا ہے اس کو پکارتا ہے جو جواب نہیں دیتا امام علیفا نے دیکھا کہ ایک شخص قبر والے کو پکار رہا ہے اور بار بار روزانہ آتے جاتے دیکھتے ہیں ایک دن واپس لوٹ رہا تھا تو ابو علیفا نے جواب ملا ہے کہنے لگے کچھ نہیں جواب ملا کہنے لگے افسوس تجھ پر افسوس تجھ پر تو اس شخص کو پکار رہا ہے جس سے ہاں جس کے سے جواب نہیں اس کو چھوڑ کر جواب دیتا ہے یہاں اگر مل روم نے ایک واقعہ لکھا ہے اس کی سند کی بات یہ واقعہ ہدایت کی بات واقعہ میں ہدایت کی بات ملتی ہے, کہتا ہے اللہ کے پاس فرشتہ گیا اس کو کہا یا اللہ یہ شخص ساری زندگی یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا اے میرے بت اے میرے بت ایک دن اس کی اونگ آئی اونگتے ہوئے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمجھ یا سمت تو, تو نے فورا جواب دے دیا لبئی کہ عبدی میرے بندے میں حاضر یا اللہ یہ تو موشت سنم کو پکار رہا تھا تُو نے ایک دفعہ غلطی سے موشت نکل گیا سمت اور تُو نے فورا جواب دے دیا اللہ نے فرشتے سے کہا اے میرے فرشتے میں تیرے سے زیادہ جانتا ہوں اس کے سے سنم نکل رہا تھا ایک ملکبہ نکلا سمت سمت کو پکارا اگر میں اس کو جواب نہ دیتا مجھ میں اور سنم میں فرق کیا رہتا کوئی فرق نہ رہتا ان میں تمہارے جیسے بندے ہیں فضر الحکم اللہ من, من اللہ من لا کہتے وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے جس کو تم پکارتے ہو ایک دن دو دن دس دن سال دو سال کی بات نہیں ہے قیاما بہم ایک تو ہے نا کہ سنتے ہوں جواب نہیں دے سکتے لیکن قرآن کہتا ہے وہ تو پکار سے غافل ہیں سنتے کہاں ہیں وہ تو تمہاری پکار سے ہیں غافل اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ب عض قر القرآن فسطنہ قرحن اس سلسلے میں میں نے ایک بات تو بتائی تھی پہلے جب قرآن پڑھا جاتا ہے کان لگا کے سنو خاموش ہو جاؤ وہ لوگ کہتے ہیں ذوال نہ پڑا کر پیچھے امام سیوتی عید خان نے لکھا ہے کہ نماز فرض ہوئی تھی اس کا آغاز کا ہے سورہ بنی اسلائی میں سبھان لدیا صباب حق جی معاج کی اس نماز فرض ہونے سے پہلے آٹھ صورتیں اتری ہیں ان آٹھ سورتوں سے پہلے سورت آراف ہے سورت آراف کے بعد جس میں یہ آئے تھے جب قرآن پڑا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ کان لگا لو تو اس کے بعد آٹھ صورتیں اتری پھر میں کا واقعہ پیش آیا نماز ان آٹھ صورتوں کے بعد آ رہی ہے تو یہ فاتح کے متعلق آج کیسے ہو گئی ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے لاکر الفسن تو خاموش ہو جاؤ لیکن خاموشی کیا ہے جی میں پڑھ لیا کرو جی میں پڑھنا کیا ہے فت القدیر ابن ہمام کہتا ہے جی میں پڑھنا یہ ہوتا ہے بے تحریک السان بلا سعود زبان ہلا کر آواز نکالنے بغیر قرآن کی سورت فاتحہ پڑھ لیا کرو پیچھے اس سے آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے محمد رسول اللہ نے روکا ایک دن فرمایا مالی قرآن خیال ہے کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو کیا بات ہے میں جگڑایا جاتا ہوں قرآن میں چینا جبتی ہوتی میرے ساتھ کیا پڑھتے ہو لال لگ تکھ رہا شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو آپ کو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ فرمایا فلاں اللہ بمل قرآن مت پڑھو تم میرے پیچھے کچھ بھی مگر سورت فاتح پر لیا کرو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ذکر آتا ہے پھر محمد رسول اللہ کے اپنے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے میں اے میرے حبیب محمد علیہ اللہ ان لوگوں نے کب کیا آپ کو انہوں نے گھر سے نکالا وہ نکالا مکے والوں نے کہا نکال باج نے کہا قتل کر دو کچھ نکاح کچھ کر دو نکال دو اس کو گھر سے نکال دو نکال دیے گئے محمد لیکن آج کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلات اسلام کی طرف فرشتہ ڈگری اٹھا کے نہیں لے گیا بلکہ کیا ہوا اے میرے حبیب آپ نے ان میں سے گزرنا ہے جو ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں نا ان کے اندر میں سے آپ کو میں نے گزارنا ہے فرشتہ ڈگری اٹھا لے اپنے امر سے گزار دوں اور بات ہے پھر میں اپنی ربوبیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں میں قادر ہوں آپ گزریں یہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں صرف گزرنا ہی نہیں ہے آپ رات پکڑنے ہاتھ بھی مٹھی میں ہاتھ راک پکڑنے اور گزرتے جائیں ان کے سر پہ راکھ بھی ڈالتے جائیں محمد کے دشمن کے سر پہ ہاتھ ڈالتے چلے جایا میرے حبیب محمد علی اسلات ہم نے آپ کو اس انداز سے نکالا ہے وہاں سے پتا چلے کائنات کیونکہ محمد کا خدا بچانے والا بھی کوئی ہے تمہاری ننگی تلوار اس کا کچھ نہیں بگار سکتی ہیں اس انداز سے نکالا وہ آئے آ کر کہنے لگے کوئی فوجی لا لگانے والا کہاں گیا محمد آئیسلام سیدھے آئے گھر میں بستر پہ لیتے ہوئے شخص کو جگایا اندھا دن اندھا دن نہیں ہے کہ محمد ہے عیسی بڑے بہادر لوگ تھے شجا تھے جگایا میں علی فائی محمد محمد کہاں ہے سلام علی نے ہی نہیں بتایا علی پتہ نیتا محمد کہاں ہے اونچا بھی نہیں تھا جاتے ہوئے یہاں ایک ادب کی بات آتی ہے کہ بڑے صاحب تشریف لے جا رہے ہوں کہیں چھوٹے آدمی غلام کو حق نہیں پہن پہنچتا کہ کہاں جا رہے کو نہیں ہے پوچھنے کی اور اس میں حکمت نے بڑی تھی علی نے پوچھ لیا ہوتا اور حضور نے بتا دیا ہوتا تو اب کہتے مجھے نہیں یہ جھوٹ ہو جاتا علی نے پوچھا نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ محمد رسول اللہ نے بتایا بھی نہیں بلکہ علی کو امانتیں دے دی ہر کافر کو امانتیں دے دینا یہ میری میں جا رہا ہوں بس ٹھیک ہے کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ مولوی لوگ کھا جاتے ہیں لوگوں کی امانتے محمد نے کبھی امانت نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جا رہا ہوں دشمن اتنا دشمن ہے جان کا دشمن لیکن اعتماد کتنا ہے کہ امانتے محمد رسول اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں سیدھے ابو بکر کے گھر میں کھوج لگانے والا وہاں لگا گیا اگلی آئے تو ساتھ میرا لوگوں اسی صورت کی ہے بے کر اللہ الماکرین ان کے پروگرام ہے قید کر دو قتل کر دو یا نکال دو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تدبیریں کرتے ہیں اللہ کہتا میری تدبیر غالب ہے میں بہتر تدبیر کرنے والا ہوں تفسیر کمنی والا لکھتا ہے وہ کھوجی آ گئے تفسیر کمنی والا لکھتا ہے کہتا ہے کھوجی نے کھوج لگایا کہنے لگا حاج ہی قدم محمد فٹ پرنس ہے قدم کا نشان ہے کہتا حاج ہی قدم محمد سود یہ محمد ربدال اللہ کے قدم کا نشان ہے وہ جا رہا ہے پیچھے گیا تو سیدھا کہاں پہنچا ابو بکر کے گھر میں یہ نشان پہنچ گیا آگے کہاں چلا گیا آگے پھر چلے گئے وہ کہاں جا رہے ایک اور بھی قدم ساتھ مل گیا وہ کہنے لگا کھوجی حاج ہی قدم ابن ابھی کوہافا یہ ابو کوہافا کے بیٹے ابو بکر کا قدم ہے اللہ تریشان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے مکے کے کافر بھی ادھر گئے کھوج لگانے والے بھی کھوج لگا رہے ہیں کافروں نے جا کے کیا کہا دوارے کوئی کھٹ کٹایا ہسما باہر آئی رضی اللہ تعالی عنہ رہا آئی تو پوچھنے لگا نہ ابو <عَبُوْت> یعنی پوچھا یہاں محمد آئے ہیں تیرا باپ کہاں ہے اللہ تریشان تیرا باپ کہاں ہے باپ بتا کے جاتا تو بیٹی بتا سکتی تھی باپ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا چل آ گیا ہے باپ تیرا باپ کہاں ہے مجھے معلوم نہیں اس ظالم نے اتنے زور سے تھپڑ لگایا کہ بالی گر کی جناب عصم آتی یہ بدبخت نے لیکن ان کو پتا نہیں تھا بتاتے کیا یہ ابو بکر کا گھرانا مار کھاتا آ رہا ہے شروع سے ہی محمد رسول اللہ کا خدمت گزار گھرانا ہے ساری دولت بھی ساتھ لے گیا دادا کہتا ہے بیٹی سے گھر میں ابو بکر چھوڑ بھی گیا کچھ کہ نہیں کیا بابا جان سب کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ. وہ بیٹی نے دیکھا جہاں خزانہ رکھا ہوا تھا وہاں ایک پتھر لپیٹ پتھر پر کپڑا لپیٹ کا رکھ دیا بیٹی نے کہا ابا دیکھو نا یہ نظر آتا ہے معلوم ہوتا ہے سب کچھ یہاں ہے اس کو دادا کو تسلی ہو گئی وہ نظریں خراب تھی اس کی ابو بکر سب کچھ چھوڑ گیا لے سب کچھ گیا تھا اور محمد رسول اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس گھر نے میرے آقا چلے گئے پیچھے سے کھوجی بھی جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ ایک قدم محمد رسول اللہ کا ہے ایک قدم ابو بکر کا ہے غار کے دہانے پہ, پہ پہنچ گئے اب وہاں جا کر تفسیر قمی والا لکھتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ آسمان پر چلے گئے ہیں یعنی کو زمین کھا گئی ہے ہمیں آگے نہیں پتا چلتا کہاں گئے اللہ سے مان گئے ہیں کہ غار میں ساتھ کون ہے ابو بکر ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی وہ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول ازا داکم لما یحییكم اے ایمان والو میرا پیغمبر جب تمہیں آواز دیتا ہے فورا لبیت کہہ دو لمایوی کم کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتا ہے محمد سو رسم وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے کون جی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ تو کہتا ہے محمد رسول اللہ تمہیں زندگی دیتے ہیں حالانکہ اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں میں گیا لیکن زندہ نہیں کر سکے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کون سی زندگی مراد ہے یہ زمیر کی زندگی ہے عزت کی زندگی ہے دینی زندگی ہے یہ اعزاز کی زندگی ہے لمایو ہی صحابی کو آواز دی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہا تھا جواب نہیں جیسا کہ واپس آیا عرض کا تیار رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا آپ نے اس بات کہتے اس وقت یہ آیا تو اتنی بات کہتے پہلے بھی اتری تھی اس وقت حضور نے یاد دلایا اس کو کیا تم نے نہیں پڑھا ایمان والو جواب دو محمد کی بات کیا صلی اللہ علیہ وسلم نماز توڑ کے اللہ کہتا ہے نماز میرے لیے پڑھتا ہے قیاد میرے لیے ہے رکو میرے لیے ہے سیدا میرے لیے ہے لیکن جب میرا نبی بلاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر محمد کے پاس آ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں لماح کم اس لیے کہ محمد رسول اللہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں وہ کون سی زندگی ہے حضرت حسان اس بات کو ان لفظوں میں پیش کرتا ہے کہتا ہے محمد موت اللہ کفرن جناب محمد کیش میں گرامی کا پہلا میم یہ کفر کے لیے موت کا پیغام ہے جہاں جناب محمد ہوں وہاں کفر رہ سکتا نہیں اللہ سے محمد میمو مؤت الفرین محمد رسول اللہ کے اس میں گرامی کا پہلا نیم کفر کے لیے موت کا پیغام وہ حیات المو منی بہاؤ اور دوسرا حرف ہا ہے اس حرف کے ساتھ حیاتیاں ملتی ہیں اعلی ایمان کے دل کو جو محمد کا بن جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے زندہ جاوید بنا دیتا ہے اور محمد رسول اللہ جب بن تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ کیا زندگی ملتی ہے اللہ ومیم انسانیت ان موج الماہبی اور دوسرا نیم محمد رسول اللہ تعالی اشراۃ میں گرامی کا دوسرا نیم موج الماہبی فیاضیوں ثقافتوں کی موج ہے موج ہے موج الماہبی ذرا <بَاو> غور فرمائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد فرمایا لوگ ایمان والو انیات النیا حیات ان النیا جان تو تم تمہارے مات اور تمہاری اولادم و اولادم فتنہ۔ تمہارے ما تمہاری اولاد فتنا ہے تمہارے لیے اس میں ادر بھی بہت بڑا ہے اس کے بعد مکے والوں کا پھر تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کیسے کی کرتے تھے بیت اللہ میں آ کر تب چھینے اور سرنگیاں بجاتے یہ ان کی عبادت تھی اہل ایمان کی یہ عبادت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا مال غنیمت آتا ہے اس میں سے پانچواں حصہ محمد کے لیے ہے فان صول ولی, ولی دل قربا ولی تامہ بل مساطین پانچواں حصہ مالعنیمت تقسیم کرنے سے پہلے نکال دو محمد کا صم اپنے حلویال میں غلاموں میں یتیموں میں خرچ کر دیں لیکن آقا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہم ضرورت کے مطابق لے لیتے ہیں علیکم سبحان اللہ ایسا پیر و مرشد بھی جہان میں کسی کا نہیں ہے اور فرماتے ہیں لیتے تو ہم بھی ضرورت پوری کر لیتے ہیں لیکن اور بھی تم پر ہی تو تقسیم کر لیتا ہوں میں محمد علیہ وہ بھی تم پر تقسیم ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایمان والو اپیل اللہ و اطاعت کرو اللہ کی اس کے پیغمبر کی بلا تنا جاڑو جھگڑا نہ کرنا آپس میں فتح سلو ہو جاؤ گے بتا جی یہ حکم تمہاری ہوا اخر جائے گی جیسے آج لا الہ کہنے والے سب بش دل ہیں متحد نہیں ہیں سب سے ڈرتے ہیں بش کے کارکنوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں اتحاد کی ایک ہی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی اتحاد کی بات ہے کوئی اور چیز اتحاد کی نہیں ہو سکتی ہے اور میرے بھائیو ہم کسی کو اگر کہتے ہیں ہم ہنسی ہیں تم ابو حنیفہ کی بات پر متحد ہو جاؤ خدا کی قسم شافی کہے گا ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ مسلم کے الگ الگ رہے تھے شافی کہتا ہے ہمارے امام سب متحد ہو جاؤ وہ کہے گا مالکی گیا ہم نہیں متحد ہوتے ان کی بات پر اگر ہم سب کو کہیں آؤ محمد الرسول اللہ کے دین پر اکٹھے ہو جاؤ تو کیا خیال ہے کوئی جواب دے سکتا ہے انکار نہیں کر سکتا کوئی کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے اتحاد کی صورت یہی ہے نہیں تو پھر بزدل بن جاؤ گے متجہ والی حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی جیسے آج تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہے انگریز کسی لائنا پڑنے والے سے نہیں لڑتا سوائے اہل حدیث سے کیونکہ یہ محمد کے خالص دین پیش کرتے ہیں آخر میں چل کر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں ہجرت ہجر کی ہجرت کی انہوں نے وہ لدین سارو وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی محمد رسول اللہ کو جگہ ہٹا دی علیہ السلام, السلام آگے فرمایا اے میرے حبیب ان کو بتا دو یہ کون ہیں ہم نے ان کے لیے جنت رکھی ہے ان کے لیے بخشش ہے اولا المؤمنون حق یہ پکے اور سچے مومن ہیں کون مہاجر بھی انصار بھی آپ کو جگہ دینے والے بھی یہ سب پکے سچے مومن ہیں لہم و تم ان کریم ان کے لیے بخشش ہے میں پیش کی بخشش کی سرد دے رہا ہوں رزق کریم ہے بعض حالات ایسے بھی پیدا ہو گئے محمد رسول اللہ وسلم نے غریمت تقسیم فرمایا مہاجرین کو دے دیا اور انصار کو نہ دیا حصہ انصار کو چھوڑا انصار کے بعد جنگ بلڈ وہ کہنے لگے یہ کہ کیسی بات ہے جنہوں نے مکے سے نکالا تھا محمد کو صلح صلح صلح. وہ آئے ہیں انہیں کو دے ہیں ہم نے جگہ کی دی ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے انہوں نے بات کہہ دی گلہ گلہ کر دیا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا بلاو ان کو کون ہے بدبخت ایسی بات کرنے والے بلاو ان کو نہیں اپ نے بلایا نہیں بلکہ کمال شبط کے ساتھ محمد ان کے محلے میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے ان کے رؤسا اور سرداروں کو اکٹھا کر لیا آقا ارشاد صاحب نے بلا کر پوچھا میں نے اس قسم کی باتیں سنی ہیں وہ فورا معذرت کا ہوئے عرض لگے یا رسول اللہ نوجوان لوگ ہیں صبح عقل کا مل نہیں ہیں یا رسول اللہ ہم ان کی جگہ معذرت ہے ہم وہاں مانگ لیتے ہیں آق علیہ السلات نے فرمایا بات سنو کون پو پوری کائنات ایک طرح چل رہی ہو تم دوسری لائن پہ چل رہے ہو میں محمد تمہاری لائن پہ چلوں گا علیہ السلط و السلام حضور علی السلط و السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں انساhr, تم میں تم نے تم تم. تمہیں سینے سے لگایا ہوا ہے پھر آپ کا علی ساتو نے فرمایا انساری خوش نہیں ہوتے ہو میں نے ان کو مال دولت دے دیا ہے تمہارے حصے میں میں محمد آ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں یہ ہے دین جس کو ہم سمجھے اور محمد رسول اللہ کے اخلاق و کردار کو سمجھے نہ اپنے آقا کی زندگی کو سمجھے خدا کی قسم ہم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے ہیں سی دیر سے دور جا ہی نہیں سکتے ہیں اللہ فرماتا الا اکم المین حق کا یا انصار ہوں یا مہاجر سب کون ہیں اولا اکم المین حق ہے یہ سب مومن پک کے سچے ہیں اور ایک مقام پر یہ بھی الفاظ فرما دیے فرمایا الراشدون میرے پیغمبر کے موتی فرما بردار محمد رسول اللہ کے ساتھی صحابہ یہ راشد ہیں یہ الا اکمر یہاں اکثر بڑے بڑے مفقری امت لکھتے ہیں بڑے بڑے سکالر لکھتے ہیں یہاں کہتے ہیں کن کو راشد کہا نبی پاک نے اپنے صحابہ کو راشد کہا ہے معلوم ہوتا ہے جب تک کسی صحابہ کی صحابی کی حکومت ہے یا خلافت ہے بادشاہت ہے کائنات کے رب کی قسم صحابی راشد ہے اگر اس کی بادشاہت ہے تو بادشاہت بھی راشد ہے اگر اس کی خلافت ہے تو خلافت بھی راشدہ ہے ان کے رشد و بلائی میں شک ہو سکتا سبحان من ونفسی بسم اللہ الرحمن من اللہ من سورت توبہ کا آغاز ہے یہ سورت اللہ رب العزت نے ناراضگی کے اظہار میں نازل فرمائی ہے اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا مضمون پہلی صورت کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس کو اسی صورت کا حصہ سمجھتے ہوئے بسم اللہ نہیں لکھی توبہ کے شروع میں ایک دو خاص باتیں ہیں جو سمجھنے کی مکے والوں سے معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان ہے کہ آج کے بعد مشرق مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ رسول کی طرف سے اس معاہدے سے بیزاری کا اعلان ہے یہ معاہدہ توڑنے کا اعلان ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے لیے علی کو روانہ کیا رضی اللہ تعالیٰ تم نے جا کے اعلان کرنا ہے اور اس قافلے کا سالات امام حج حضرت ابو بکر کو بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج یا امام حج ابو بکر ہے اور اعلان برا علی کریں گے جا کر یہاں سے بعض رواخذ یہ بات اخذ کرتے ہیں اور شہرت دیتے ہیں کہتے ہیں علی تو بہت بڑا علامہ ہے عالم ہے ابو بکر کو قرآن آتا نہیں تھا اس لیے ابو بکر کے ساتھ علی کو بھیجا گیا تم نے جا کر اس صورت کو پڑھنا ہے تلاوت کرنا ہے ابو بکر کو قرآن نہیں آتا تھا یہ ایک بات تھا حالانکہ اس زمن میں بہت سی شہادتیں ملتی ہیں کہ ابو بکر بڑا بہترین قرآن پڑھتے تھے مکے والے اس کے قرآن سے الرجک تھے ابو بکر کو روکا گیا قرآن پڑھنے سے انہوں نے اپنے گھر میں پڑھنا شروع کر دیا عورتیں بچے مکتے والوں نے اس سے بھی روکنا چاہا کہ قرآن مت پڑھو تو یہ وہی ابو بکر ہے جس کی تبلیغ پر جس کے قرآن سنانے پر عثمان غنی مسلمان ہوئے ان سے قرآن سن سن کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا علی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بکر جانتے نہیں تھے ماض اللہ حالانکہ امام وہ ہوا کرتا ہے امیر وہ ہوتا ہے جو عالم زیادہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ امام ہوگا جو قرآن زیادہ جانتا ہوگا عالم کم بال کتابی قرآن سنت کو زیادہ جانتا ہو وہ تم میں سے امام ہوگا دوسرا امام نہیں ہو سکتا ہے امام ہم رسول اللہ ابو بکر کو بنائیں جس کو قرآن نہیں آتا اپنے ہی فیصلے کی مخالفت فرمائیں اور علی کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ اور ہے اس میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب پرانے زمانے کا دستور تھا جب بادشاہ معاہدہ کرتے تھے تو توڑنے کے لیے یا تو بادشاہ خود اعلان کرتا یا اس کا کوئی خرابت دار اعلان کرتا اب معاہدہ کی منسوخی کا اعلان ہونا ہے سب سے بڑا خرابت دار محمد رسول اللہ کا علی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر اس اصول اور ضابطے کے ماتحت علی کو بھیجا گیا جاؤ تم جا کر صورت برأ کی تلاوت کر اعلان کر دو دو چار ماہ تم چل پھر لو یہاں ان نجسن فلا فلاح المسجد الحرام بعد عرام ہی اس سال کے بعد مشرک مسجد حرام میں نہیں آ سکتے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہاں آ کر کہ آج کل کے مشرک تو وہاں جاتے ہیں اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی مشرک مسجد حرام میں اس سال کے بعد نہیں جا سکتے وہ مشرک وہ ہیں جو کافر بھی ہیں محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں ایمان نہیں لائے یہ ہے ایمان لانے کے بعد مشرک ان کی حیثیت کچھ اور ہے وہ تو قرآن کہتے ہیں وبا اکثر اوم بلّہ بہ مشرق ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہی رہتے مشرک مزاروں درباروں کے پجاری یہ بھی مشرک ہیں اور اہل عدیث بھی مشرق ہوتے ہیں وہ کیسے وہ وہ مشرک ہے جن میں شرک خفی کا عنصر موجود ہے شرک دو قسم کا چل رہا ہے جنرل قسم کی دو قسمیں ہیں اس کی شرک جلی اور شرک خفی شرک جلی تو یہی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معروف ٹھہرا لو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے سامنے جھک جاؤ شرک خفی یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ کہیں یہ نمازی ہے لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے نہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا تو نے کیا کیا عمل ساری زندگی میں بڑی نمازیں پڑھی بڑی میں نے نفل و نواف پڑھا سب کچھ کیا اللہ کہے گا تو نے نمازیں اس لیے پڑھی تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ نمازی ہے وہ لوگوں نے تجھ کو کہہ دیا بڑا نیک ہے بڑا دوست یہ شرک خفی کا مجرم ہے تو نے کیا, کیا؟ میں نے تجھے دولت دی میں نے بڑی فیاضیں کی بڑی ثقافتیں دی بہت کچھ کیا میں نے بڑے ادارے بنائے بہت کچھ کیا اللہ کہے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے بڑا صحیح فقط قیل للت جاؤ جہنم میں تو نے کیا یا اللہ میں نے قرآو کتاب تیری کتاب پڑھی ہے میں نے اس کے مطابق لوگوں کو ہدایت رہنمائی کی ہے اللہ کہے گا ت نے اس لیے کتاب پڑھی عالم بنا تاکہ تجھے کہا جائے فلاں بڑا قاری ہے فلاں بڑا عالم ہے مولوی ہے فخر کی لگ تجھے کہہ دیا گیا جاؤ اب جہنم میں یہ شرک خفی ہے اس سے شاید ہی کوئی بچتا بڑی مشکل بات ہے بہرحال فرمائن فلاں اس سال کے بعد کوئی مجھ سے قریب نہیں آئے گا اس بنا پر حضرت علی کو بھیجا تھا کہ محمد رسول اللہ کا خرابدار تھا پھر اسی لیے علی کو بستر پر لٹایا تھا کہ امانتیں اس کے ہاتھ سے دی جائیں کسی اور کو نہیں لٹایا تھا کیونکہ حضور کا خرابتدار ہے بستر پر اس کو لیٹنے کا حکم دیا آپ ہجرت کے لیے نکل گئے کہ یہ امانتیں ادا کرے گا یہ قرابتاری کی بنیاد پر ہے پھر اس کے بعد اللہ ابو رعزت نے اور بہت سے مسائل ذکر فرمائے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بیان فرما دی فرمایا اے ایمان وال اللہ تب تقریبا حکمیا صحب القفر عران ہم نے تو مسجد الحرام سے نکال دیا ہے ان کو تم بھی نوٹ کر لو اپنے ابا و اجداد کو بھائیوں کو برادری والوں کو دوست نہ بنانا اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اگر کفر کے پسند کرنے والے ہیں تمہاری دوست ان سے نہیں ہیں شرک کے پسند کرنے والے ہیں تمہاری دوست کے ان سے کوئی نہیں ہے بداتی ہیں تمہاری دوست کے ان سے کوئی نہیں ہے قل انتان آباؤکم و اچھوانکم ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتی موها و تجاواض تخشونا کسادہ و مساکن ترضوناها من الله و نسولہ و جہاد فی سبیلی تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہاری آروڑ تمہارا قبیلہ اور تمہارا یہ مساکن گھر بار رہنا سہنا تمہاری تجارت جس کے خسارے سے ڈرتے ہو اگر تم ان کو پسند کرتے ہو اللہ رسول کے مقابلے میں جہاد سے زیادہ ان کو پسند کرتے ہو فتح پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے والا ہے تم پر کتنی بڑی اہم بات ہے اور ساری کائنات کو چھوڑ کر میں نے محمد سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی جا رہا ہے کہاں جا رہے ہو تم میں مدینہ جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے روکنا چاہا انہوں نے کہا تو نہیں جا سکتا ہے کہنے لگا بات سنو تم میرے نشانے سے واقف ہو میرے ترکش میں تیر ہیں میرے پاس تلوار ہیں جب تک یہ قائم ہے ایک بھی نشانہ خطا نہیں جائے گا جس نے اپنی بیوی کو دیوا کرنا ہو بچوں کو یقین کرنا ہو میرے مقابلے میں آ جائے اگر تم دولت چاہتے ہو تو میں تم کو دولت بتا دیتا ہوں کہاں رکھی ہے جا کے لے لو لیکن میرے اور محمد کے درمیان حائل نہ ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا بتاؤ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ دولت رکھی جا کے لے لو تم اللہ تری شان دولت لے لی اس نے سب کچھ لٹا دیا اور سیدھا محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا علیہ اللہ اس نے کہا مجھے دنیا سے پیار نہیں ہے مجھے رشتہ داروں سے محبت نہیں ہے مجھے قرابت داروں سے کوئی تعلق نہیں ہے محمد سے سب دنیا سے بڑھ کر پیار ہے اور محبت ہے وہاں ہی جاؤں گا میں اللہ ایک شخص باہر اونچ چلا رہا ہے حاتم سے آواز آ رہی ہے جاؤ اگر تم سیدھا راستہ چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کون ہو سامنے آؤ وہ ایک جن ہے جو باز کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے آیا ہو کر مسلمان ہو کر تم چلے جاؤ وہاں جا کر جا کے محمد رسول اللہ سے دین سیکھو کو اسی میں کامیابی ہے کہنے لگا میں چلا تو جاتا ہوں لیکن یہاں اونٹ میرے گھر کون پہنچائے گا وہ دن کہنے لگا میں تیرے اونٹ پہنچا دوں گا <laughs> <laughs> اللہ یہیں سے چلا جا وہیں سے چلا گیا ادو اللہ نے خبر دے دی حضور فرماتے ہیں قرائن بن فاطق ازدی آ رہا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہ مسلمان بن کے آ رہا ہے اللہ سب چھوڑ کر وہاں چلا گیا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں حضور استاد اسلام نے ارشاد فرمایا ایک دن خطبہ نے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبے میں فرمایا قرائن بن فاطق ازدی بڑا اچھا آدمی ہے بڑا نیک ہے للاطول و جمتی ہی و اسبال ازاری۔ اگر اس کے بال کندھوں تک نہ پڑتے ہوں لمبے لمبے یہ نہ ہو اور اس کا تہبند تخنوں سے نیچے نہ ہو حضور نے فرمایا قرآم بڑا اچھا محمد رسول اللہ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دینے کا ڈھنگ چاہیے نہ کہیں تیرے تخنوں سے نیچے تہبند ہے لہذا تو جہنمی ہے تو برباد ہو گیا یہ نہیں کہا فرمایا اچھا بڑا ہے اگر یہ کام اس میں نہ ہو کسی نے جا کے اس کو خبر دے دی وہ گیا بال کاٹ لیے طے بند کیا اور سیدھا آقا کے پاس آ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب تو ٹھیک ہے نا فرمایا بہت ٹھیک ہے اب مسئلہ محمد رسول اللہ نے تبلیغ کا انداز بھی یہی اختیار فرمایا ہے کیسا اچھا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے فرمایا اللہ تن سروح فخر اللہ اگر تم لوگ میرے پیغمبر محمد کی مدد نہیں کرتے ہوئے حسرات السلام تو اللہ نے تو اس کی مدد کر دی ہے بڑے مواقع پر سخواج نہیں فل غور جب اس کو کافروں نے گھر سے نکالا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم دو کا دوسرا تھا ایک ابو بکر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو کا دوسرا تھا از ہما فل اذ یقول صاحب ہی لا تحزن اپنے ساتھی سے فرما رہے ہیں غم نہ کرو ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کیا کہہ رہا ہے ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ ارے اسرات ایک اوپر ہمارے اگر نیچے دیکھ لیں غور سے تو ہم کو دیکھ لیں گے فرما نے فرمایا اسنئی اللہ سال سے ہما تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا اللہ تیسرا ہے تیرا ان کے بارے میں کیا گمان ہے اللہ نے وہی آتے نادر فرما دی سال اسما فی الغور لا تحزن ان اللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے میرے آقا کے الفاظ بڑے اچھے ہیں بہرحال اس سے آگے پھر جہادی پروگرام ذکر ہوا جہاد کے لیے نکلو میدان میں آؤ اللہ رسول کی تبلیغ کے مطابق اس کے دین کے مطابق میدان میں نکلو جہاد تمہارے لیے بڑی آدھا چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت جہاد اسلام کی سربلندی کا راز جہاد میں ہے اور جہاد الجہاد القیامہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا یہودی ہو یہودیوں کا تخم ہو بش جیسا خدیش وہ بند کرنا چاہے خدا کی قسم جہاد بند نہیں ہو سکتا ہے جہاد جاری ہے محمد فرماتے ہیں علیہ سرات والسلام الجہاد القیامہ جہاد میں اسلام کی سر بلندی ہے جب اسلام سر بلند ہوگا تو مسلمان بھی سر بلند ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ اسلام قائم ہے الگ تو اس کی کوئی بات نہیں نا اسلام مسلمانوں سے قائم ہے مسلمان اسلام کے ساتھ قائم ہیں ان کا مقام ہے ان کا وقار ہے پھر اس کے بعد صدقات زکوٰۃ کی بات آئی جہاد کے معنی بات یہ بھی ایک بات ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق ہے اس جہاد کے ساتھ بھی صدقات کا اس کے ساتھ تعلق ہے ابن سبھی اور آٹھ مصرف ان میں سے ایک ابن سبیل کا بھی ہے اور ایک فی صبیر اللہ کا بھی ہے اس میں جہاد بھی آ جاتا ہے فی صبیر اللہ میں وہ کام بھی آ جاتے ہیں جن پہ کبھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی لیکن ایسے مواقع بھی آتے ہیں زکوات لگ بھی سکتی مثلا مساجد ان پہ زکوٰۃ نہیں لگاتے اور کبھی کبھی لگ سکتی ہے کیسے جب محلے والے شہر والے بسکی والے وہ مقام یا مسجد بنا نہیں سکتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی زکات بھی لگانا چاہے تو پھر لگا سکتے ہیں وفی سبی اللہ کی میں میں سب کچھ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات آ گئی منافق لوگ مومن لوگ ایماندار ایماندار اعلی حیثیت کے حامل ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں کافروں کے لیے جہنم کی بشارت منافقوں کے لیے جہنم اور فرمایا اب منافق مر گیا لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اب کیا کرنا ہے اس کا بیٹا آیا محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا باپ مر گیا ہے اب کیا کریں آپ نے فرمایا یہ کرتا لے جاؤ اس کو پہنا دو کرتا محمد رسول اللہ نے فرمایا کرتا حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہوا آپ تشریف لے گئے اس کا سر اپنے گود میں رکھ کر اس کے منہ میں تھوکا بھی ہے نب اقدس بھی ڈالا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ ول وسلم پھر آگے رکھ کے جماعت جنازہ پڑھانے لگے ہیں عرش والے نے آیتیں نازل فرمائی لیکن پہلے اس کے عمر فاروق دامن اقدس کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہی منافق ہے جو آپ کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والا ہے یہ بےودا باتیں کرنے والا ہے مسلمانوں کو ذلیل کہنے والا یہ سب باتیں ہیں یارسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں چھوڑ دیجیے اللہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ استا فرحم اولاد استا تستغفر لہم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو کہا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے مان یا نہ مان رحمت للعالمین تو شفیق ہوتا ہے نا مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگوں گا اللہ نے فرمایا اِن اے میرے پیغمبر علیہ والسلام اگر تو ان کے لیے بخشش ستر بار بھی مانگے میں اس کو قطعا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ستر بار بھی بخشش مانگ مانا ستر بار یہ جب تک چاہو مانگتے رہو میں اس کو معاف نہیں کروں گا میرے قبضے میں آ جب کھلا تھا بڑی باتیں کر بیٹھا ہے اب ہمارے قبضے کنٹرول میں آئے اس کو سزا چکھنی ہوگی اے میرے پیغمبر محمد علیہ سراتو اسلام ولاۃ وسلی احاطن مل ہوں ماتا ان جیسا کوئی بھی مر جائے اس پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی ہے ولا کمالا قبری ہی اس کی قبر پر بھی کھڑے ہونا کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اس نے محمد سے مخالفت کی ہے علیہ السلام محمد رسول اللہ کا دشمن ہے اللہ محمد کے دشمن کو پسند نہیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ہی آگے چل کر پھر مسجد کی بات آگئی منافقوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا محلے میں ایک مسجد تیار کر لی تیار کس کام کے لیے کی تھی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے ان میں اختراف پیدا کرنے کے لیے ان کے خلاف ہاتھ لگانا ان کے خلاف کرنا بندیاں کرنا المؤمنین مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے مسجد بنا لی اللہ اکبر تو اللہ نے کیا فرمایا میرے پیغمبر علیہ فیہ ابدا تیرے پاس آئے ہیں تبرک کے طور پر آئے اور دو رکت نفل پڑ دیجئے دی اس مسجد میں فرمایا تقم فی ابدا میرے حبیب اس مسجد میں آپ نے جا کر وہاں نماز نہیں پڑھانی ہے خبردار کیا مانا جس مسجد کی بنیاد زرار پر ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر اور تفریق بین المومنین پر ہو یہ ہماری مسجد ہے یہ ان کی ہے یہ ان کی ہے نا تفریق بین المومنین اس پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ کی قسم تو والے کی نماز بھی اس مسجد میں نہیں ہوتی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کو وہاں کھڑے ہونے سے روک دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا تک فی ابدا ایسا ریشہ ختمی نہیں ہونا چاہیے انسان کو کوئی بات نہیں مسجد ہے پھر کیا ہوا مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ نے تو روک دیا تھا تھی تو وہ بھی مسجد فرمایا لا تک فی ابدا خبردار اس مسجد میں آپ نے جا کے نماز نہیں پڑھنی ہے کھڑے نہیں ہونا ہے وہ مسجد جس کی بنیاد تقوا پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں آپ کہے ہوں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد تقوا پر ہے فرمائدی حضا میری مسجد یہ وہ مسجد نبوی اللہ یہ مسجد ہے جس کی بنیاد تکوا پر رکھی گئی ہے اس مسجد کے احاطے خریدے گئے محمد رسول اللہ نے خریدے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسہ کس کا لگا ہے پیسہ ابو بکر کا لگا ہے عمر فاروق کا لگا ہے عثمان غنی کا لگا ہے محنتیں علی کی بھی ہوگی لیکن پیسہ نہیں اس کا لگا اس کے پاس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں تھا علی کے پاس کہاں سے لگاتا؟ مسجد کی بنیاد رکھنے میں بنیاد میں ابو بکر رچا بسا ہوا ہے عثمان عمر رچے بسے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ بنیاد رکھنے یہ بنیادی طور پر اساسی طور پر مسلمان ہیں اگر یہ متقی نہیں ہے تو ان کی دولت بھی پاکیزہ ہو سکتی محمد الرسول اللہ کے مسجد کی بنیاد تقوا پر ہے قرآن کہتا ہے یہ متقی ہے تو ان کے پیسے بھی متقی کے پیسے ہیں تقوے پر بنیاد رکھی گئی ہے اگر یہ غلط ہوتے تو پھر اس کی بنیاد تکوا پر کبھی نہیں ہو سکتی ہے یہ سب ٹھیک ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے مِنْ تکوا يَوْمٍ اے یوم حبیب محمد علیہ السلام. پہلے ہی دن سے اس کی بنیاد تکوا پر ہے اس میں رہے آپ تکوا پر متفقی ابو بکر ہے جس نے بنیاد رکھی ہے اس کی ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے ان کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں اللہ اکبر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تقوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اس میں لوگ ایسے ہیں وہ پسند کرتے ہیں تہارت کو اللہ بھی تہارت کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے حضور علیس اسلام مسجد قباق میں آئے عرض فرمانے لگے بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے اس مسجد کی بنیاد تکوا پر یہ بھی محمد رسول اللہ نے بنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے عجت کرنے کے بعد پہلی مسجد میرے آقا سات السلام نے قبا بنائی ہے وہاں آ کر ٹھہرے تھے وہ مسجد بھی حضور نے بنائی ہے اس مسجد کی بنیاد بھی تکوا پر ہے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو اللہ نے تمہاری تعریف عرض پر کی ہے کہ وہ بڑے پاک صاف رہنے والے ہیں یا رسول اللہ یہ بات بتائی انہوں نے یا رسول اللہ ہم جب اجابت کی لیے جاتے ہیں خدا حاجت کے لیے پہلے ہم پتھر یا ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پانی تاکہ ہاتھ کو نجاست لگئی نہ پہلے ڈھیلے پھر پانی آقا فرماتے ہیں بات یہی درست ہے اللہ نے تمہاری پاکیزگی اور تہارت کی تعریف فرمائی ہے اللہ اکبر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حابی محمد علیہ السلط وسلم میں نے اپنے پیغمبر محمد علیہ سرات والسلام کو یہ بات بتا دی اے میرے حبیب وہ تین لوگ جو طبوت میں حاضر نہیں ہوئے تھے جن کی بنا پر اللہ بڑا ناراض تھا کئی تو معذرتیں کر کے آؤ گئے آ گئے کئی کو معاف کر دیا گیا ان تینوں کو معافی نہیں ملی تا وقت کے عرش والا تمہیں معافی نہیں دیتا انہوں نے سچ بولا تھا ایک دن آیا آپ نے فرمایا ان کی بیویوں سے کہہ دو وہ بھی بائک آٹ کر دیں ایک آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرا خامہ تو پکا نہیں سکتا کپڑے دھو نہیں سکتا بوڑا ہے کیا کروں نے فرما جا پھر تو اس کی خدمت کر لیا کر ایک آدمی کہتا ہے میں باہر اپنی کھیتی باڑی میں لگا ہوا تھا تو ایک طرف سے ایک رقع آیا اس نے لکھا بادشاہ نے اس نے لکھا ہم نے سنا ہے کہ تجھے تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے تجھ, کے تجھ سے وہ ناراض ہو گئے ہیں بائکاٹ کر دیا ہے آ تو اس کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جا ہم تجھ کو بادشاہت میں سے حصہ ادا کر دیتے ہیں تاج و تخت کا مالک بنا دیتے ہیں آؤ ادھر آ جاؤ اللہ اکبر رکا پکڑا تنور تن تھا جل رہا تھا اس میں ڈال دیا کہنے لگا اگر دنیا کے بین الاقوامی طور پر یہ اصول و جواب نہ ہوتے کہ قاصد کو کچھ نہیں کہا جاتا میں تجھے بھی قتل کر دیتا کائنات کے رب کی قسم میں محمد کا مرید ہوں علیہ السلاط والسلام ناراضگی پر آپ ناراض ہیں اس کے باوجود میں محمد رسول اللہ کے دین پر تمہارے تاج و تخت کو قربان کرتا ہوں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ملا تو چند پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں نا اس نے کہا میں تاج و تخت کو خیرات کہتا ہوں محمد رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسجد میں آتا ہے آ کر کہتا ہے میں آنکھ کنارا آنکھ سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور مجھ کو دیکھتے بھی ہیں کبھی کہ نہیں آپ مجھ سے ناراض ہیں دیکھنا بھی دوبارہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہنے لگا ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے دیکھا نہ صرف آقا دیکھ رہے بلکہ مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہے گی اللہ اکبر آپ کی ایک مسکراہٹ پر ساری کائنات کی بادشاہتیں قربان کی جا سکتی ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں ایمان کا درس دیا ہے اس کے بعد ایک بات اور آگے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ والسلام ہر پارٹی میں سے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی میرے نبی کے ساتھ سفر میں بھی, بھی رہا تھا کیوں لیا تھافق دین میرا نبی ہر وقت دین بانٹتا ہے دین تقسیم کرتا ہے کوئی آپ کی مجلس دین سے خالی نہیں آپ کی کوئی بات اللہ کے وہی سے خالی نہیں ہے کوئی نہ کوئی ساتھ رہنا چاہیے جاؤ دین تاکہ محمد کی فقہ حاصل کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ محمدی حاصل کر لیں لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ نے اہل حدیث کو وہ فقہ عطا کی ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے اس فقہ کا تعلق آسمان سے ہے آسمان سے آ رہی ہے تمہاری فقہ کا تعلق زمین سے ہے کسی بندے سے ہے کسی بستی سے ہے لیکن محمد رسول اللہ کی فقہ کا تعلق کیا ہے آسمان سے ہے وہ فقہ کیا ہے کیا کہ تمہاری فقا کا نام کیا ہم کہتے ہیں فقہ محمدی ہے وہ حدیث ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فقا ہے اس سے بڑھ کر کوئی سوج بوجھ کی بات ہو نہیں سکتی ہے اگلی صورت میں مختصر ایک دو باتیں بیان کر کے ختم کرتا ہوں شروع میں بات یہاں یہ چلی فرمایا لوگ پر تعجب کرتے ہیں کہ بشر رسول ہو رہا ہے بشر پیغمبر ہے یہ بشر نہیں ہونا چاہیے پھر آگے چل کر اسی صورت میں آگے فرمایا وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں اے محمد ارے سلاۃ وسلام قرآن اس قرآن کے علاوہ کوئی اور ہمیں بات بتاؤ او دل یا اس میں کوئی ترمیم کر دو اے محمد ارے سلاۃ السلام نے کیا جواب دیا تھا عرس والے نے کہا میرے پیغمبر کہہ دو يكون لی انا بحق. میں قطن وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کا اللہ نے مجھے حق نہیں دیا يكون لی ان من نفسی. میں اپنی جانب سے اس میں ترمیم نہیں کر سکتا ہوں کیا مانا یہ آسمانی کتاب ضابطے کی قانون کی کتاب اس میں محمد رسول اللہ کو اپنی رائے سے ترمیم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے معلوم ہوتا ہے حدیثوں کے پاس ضابطے کی کساب, کتاب بڑی مضبوط ہے علامہ احسان رحمت اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ضیاء الحق سے ضیاء الحق تو شریعت بل بنا رہا ہے تیرا بنایا ہوا شریعت بل بل ہو سکتا ہے شریعت نہیں ہو سکتی جس میں انسان ترمیم کر دے وہ شریعت نہیں بنا کرتا جس میں انسانوں کی ترمیم ہو جائے وہ شریعت نہیں ہے بل تو ہے شریعت نہیں ہے شریعت وہ ہے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون آیا ہے جس میں محمد رسول اللہ بھی ترمیم کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں اللہ اکبر پھر اس کے ساتھ ہی آگے فرمایاۃ السلام یہ جو مشرق لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے یہ سفارشی ہیں یہ ہمارے دوست ہیں یہ اللہ کے ہمیں قریب کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں ان کو ہم ولی مانتے ہیں ان کو پہنچا ہوا بزرگ مانتے ہیں فرمایا بھائی پھر ہم اکٹھا کر لیں گے سب کو پیروں کو مریدوں کو مشرکوں کہیں مشرکوں کو کہیں گے الگ ہو جاؤ ان کے پیروں کو الگ کر دیں گے وقال شراکار ہما کن یا شریک کرے ہوں گے جب رب کا عذاب سامنے ہوگا تو اپنے پیروں کو کہیں گے ماں سڑا کا کہیں گے ان کے سڑا پیر کہیں گے ماں کن تم نا تم ہماری پوجا کب کرتے رہے وہ کہیں گے ہم تو تمہاری پوجا کرتے رہے ہیں تم آ انکار کرتے ہو تم کہنے لگے تم ہماری پوجا نہیں کرتے رہے ہمیں پتا ہی کوئی نہیں ماں کن تم ایئ نا تا اچھا تم تو سب کچھ جانتے تھے ہم تو تمہارے مزاروں درباروں پر جاتے تھے ہم کہتے تھے یہ سب کچھ جانتے ہیں تو کہتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں پھر گواہ پیش کرو تم نہیں جانتے تھے وہ گواہ پیش کریں گے کہیں گے شہیدم بہن کم اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ عبادت کم لوا فلی ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے ہمیں بتائی کوئی نہیں کون آیا کون گیا تم سمجھے تو یہ سب کچھ جانتے ہیں خبروں والے مزاروں والے سب کچھ جانتے ہیں ہمارا اللہ گواہ ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تم کب آتے تھے کب جاتے تھے کوئی خبر نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے پتھروں کے بو تو کہہ رہے ہیں نہیں انسان ہے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا یہ وہ لوگ ہیں اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات کہہ دی تم دنیا کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو دنیا کو بہت کچھ سمجھتے ہو اللہ فرماتا ایمان والا تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی جانب سے یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا دیتی ہے کیا مانا سینوں کے اندر کوڑ ہیں شرک کو بلاٹ کے وہ نکال دیتی ہے سینوں کے اندر بیماریاں ہیں تمہاری مادی طور پر بیماریاں ہیں وہ بھی نکال دیتی ہے ایسی کتاب آلہ ہے کہہ دو میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ السلام بے فضول اللہ بے وحمتی ہی فبی فل ہو دنیا اکٹھی کر کے خوش ہوتے ہو ڈالر لے کر خوش, خوش ہوتے ہو تم اللہ لوگوں کو بات سن لو تم دنیا پر خوش ہوتے ہو کہہ دو اے میرے پیغمبر محمد علیہ السلات وسلام بےفضل اللہ مب رحمت ہی فویدہ علی کا فلیفراہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اس پر خوش ہو جاؤ تم یہ ہے تمہارے معلوم سے کہیں بہتر چیز اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے بات کہتے ہیں تمہیں اللہ نے دولت دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری کائنات کی دولتیں چھوڑ کر محمد سے پیار کرو فبذالک علی کا فلیف راہ خیرما اس کے بعد دولتوں پر تقبر کرنے والے فراہم کی بات بھی آتی ہے فیراؤن پانی میں غرب کر دیا گیا وہ کہا کرتا تھا من تحتی. یہ نہریں میرے نپائے تخت کے نیچے سے چلتی ہیں اللہ نے کہا بہت اچھا اس انہی نیروں میں تمہیں ڈبو کر مار دیں گے اللہ میں جو اللہ ہوں میں ہوں مالک اس کا تو مالک نہیں ہے پانی میں دوبنے لگا تو کیا کہتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اب لا الہ لگا پڑنے تو جب کہتا ہے اللہ کہتا ہے جبریل اس کو کہو آل آنا قبل من اب لائلہ کہتا ہے پہلے تو فسادی دی تھا ستر ہزار بچہ دبا کر دیا تو نے اتنے مروا دیے گاؤں سے گاؤں برباد کر دیے ملکوں کو برباد کر دیا تو نے اب لائلہ کہ جب بخشا جائے گا معنی یہ ہے ایسے شخص کی بخشش کے راہ مزدو ہو جایا کرتے ہیں بند ہو جایا کرتے ہیں اس کو ڈبو دیا ایک شخص یہاں آ کر دوسری بات بھی سامنے رکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی پانی میں یہ بھی پانی میں جا رہا ہے ادھر ایک اللہ کا پیغمبر ہے وہ بھی پانی میں جا رہا ہے یونس علیہ السلاۃ وسلم پانی میں گیا مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا جیل میں بند ہو گیا یہ پانی میں جا رہا ہے اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا دونوں میں فرق کتنا واضح ہے یہ اب بھی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں وہ نبی ہے وہ پانی میں چلا گیا اس نے کیا کہا لا الہ الا اللہ الا انت اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے سبحانک تو پاک ہے خطا غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے ادھر آجزی ہے ادھر بڑائی ہے وہ کہتے اللہ میں مسلمان ہوں اچھا ہوں مجھے ڈبو ہو رہا ہے تو میں اچھا ہوں ادھر وہ کہتے اللہ نہیں تو سب کچھ ہے تو پاک ہے لا اللہ سبھانک ان تمہیں رضوال اللہ نے فرمایا جبریل اس کو تو برباد کر دو اب اس کا کیا بنا انت کہتے ہوئے، کہتے ہوئے باس کر رہا ہے。اللہ کہتا سن سنگریسوں سے سبق حاصل کر رہا تھا نیچے ہم نے اس کی بات سن لی پھر ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی وکضا <الْمُؤمنين> علی کو باہر نکال دیا اس کو باہر پھینکا اب خطرہ ہے یہ جسم نرم نازک بن چکا ہے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی بنا پر اس پر مکھی بھی بیٹھے گی تو بھی اس کو تکلیف ہوگی اللہ کہتا ہم نے اس کو باہر پھینکا اس پر ایک پودا لگا دیا بعد کہتے کدو کا پودا ہے اس کے جسم پر اس کے پتے سائے کر رہے ہیں ہم نے اس کو اس طرح اس انداز سے اس کی حفاظت کی فرمایا لولا کا لولا مسبین اگر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا برد نہ کرتا ہوتا للب سفی بک نہیں الا یونیسون <يُبَعَسُون> قیامت تک کے لیے یونس اس جیل میں رہتا مچھلی کے پیٹ میں رہتا اس نے پاکیزگی میری بیان کی اپنی غلطی کا احساس ہوا ہم نے اس کو بچا کو ہم نے برباد کر دیا اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر خلاصے کے طور پر بات بتا دو الس اے فی شک من دینی اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو یاد ہے کو سن بات اپنے شک کو دور کر لو فلاب اللہ بدھون من مند میں محمد اپنے دین کو واضح کر رہا ہوں تم جس کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا ہوں اللہ اللہ لا بد اللہ بدون امدون میں تو اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے آگے فرمایا میں اس اللہ کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے ان اپ وجہ کل حنیفہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دین کا تابع کر دے یک طرف ہو کر ساری کائنات کے کفر سے کٹ جاؤ مشرکوں سے کٹ جاؤ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ وہ وجہ کل حنیفہ بلا من المشی یہ ساری باتیں بیان فرما دی فمن میں ہوں یہ محمد یہ عقیدہ رکھنے والا جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کامیاب ہے فرمان میں ہوں یہ محمد یہ عقیدہ رکھنے والا قلیٰ ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم فمن اعتدا فا انما یاحتدی لنفسی ومن ضل فا انما یضل علیہا وما انا لیکم ببکیر اے کائنات والو قد جاکم الحق من ربکم تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ گیا ہے جو ہدایت پر آجائے اس کی اپنی جان کا بلہ ہے جو دور ہو جائے پھر اس, کی اپنی اس پر اپنا ببال ہے اس کا ومانا علیکم بے وکیل تم گمراہ مر جاؤ تو قیامت کے دن میں تمہارا کارساز نہیں ہو سکوں گا میں تمہیں بچا کیسے سکوں گا اگر تم توحید کو چھوڑ کر شرک پر مر جاؤ تمہیں میں نہیں بچا سکوں گا سبحان ربکا رب العزتی عمائی اصفیفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمين عقان و من همزه ونقته ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع والاصم كلاما والاصم والسميع والبصير افلا تتذكرون سوره الحود مكه من نزلت حضره محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی صورت ہود مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے کیونکہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں اور اس پر انہیں مسائل شدائت کا سامنا کرنا پڑا اس میں ذکر ہے اللہ نے اس صورت مکرمہ میں اس کتاب مقدس کی تعریف فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر کیا پھر اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا فرمایا دنیا میں کوئی بھی جاندار چیز ہے اس کا رزق میرے ہاتھ میں ہے گویا کہ میں داتا ہوں میرے سوا کوئی داتا نہیں مستقر رہا و مستعودا میں جانتا ہوں جائے قرار کہاں ہے اور کہاں سونپا ہوا ہے وہ تمام تر میرے علم میں ہے اس کی پیدائش کا سلسلہ مکمل میں جانتا ہوں پھر قرآن حکیم کی مخالفت پر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے چیلنج کیا تم کہتے ہو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے جوڑ بنا کر قرآن پیش کر دیا ہے خاتوب اشر سعال مسل ہی تم اس کے بالمقابل دس صورتیں جوڑ بنا کر پیش کرو جبکہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے اس نے کہیں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا دنیا میں محمد کا کوئی استاد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم نے اس بات پر وضاحت کی ہے وماک ان کا تتلوم ان قبل من کتاب ولا کت ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلات وسلام آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے پڑھے ہوئے نہیں ولاخ کت ہو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں سیکھا جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث دوسری تیسری حدیث بتاتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے قڑا پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما ماں انبقارین میں پڑھا ہوا نہیں پھر اس نے اپنے ساتھ گلے لگایا اور دبایا حضور ہیں ایسے محسوس ہوا جیسے جان نکل رہی ہو اتنا دبایا اس نے پھر اس نے کہا یہ قرآ پڑھی آپ نے فرمایا ما ماں انبیکارین میں تو نہیں پڑھا ہوا اسی طرح پھر ہوا تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھیے آپ کے بار بار جواب دینے کے بعد کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے کہا اقرا بسم رب کل خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے معلوم ہوتا ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے آپ کا کوئی استاد نہیں تھا یہ آپ کا اعزاز ہے کہ کوئی بڑا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بڑا ہو جس کی عزت آپ بڑا سمجھ کر کریں اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا اگر پیدا ہوا ہے تو اس کو حضور کی نبوت سے پہلے اٹھا لیا باپ کو اٹھا لیا ماں کو اٹھا لیا بڑوں کو اٹھا لیا اللہ نے تو یہ میرا پیغمبر کسی کو بڑا سمجھ کر نہیں اسلام کرے گا محمد سے بڑا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ایسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ فرماتا ہے وما کن کا من ان قبل ہی من کتاب ولا تو خط ہو بے یمی کا اللہ اگر آپ لکھے پڑے ہوتے اور نبوت کا سلسلہ شروع فرما دیتے تو پھر لوگ جو باطل پرست ہیں وہ اعتراض کرتے شک میں پڑھتے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا پڑا ہونے کے زور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے زور سے نبوت چلا دی ہے یہ کہنے والا بھی کوئی ہوتا فرمایا نہیں مجھے اللہ کے سوا محمد کا کوئی استاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر علی تو اسلام ماننے والے اپنی جگہ پر ہیں جو اللہ کی رجوع کر رہے ہیں ان الدینہ منو حمیر صالحت و اخبت الاد بہین اکاسنت خالدون یہ جنتی لوگ ہیں اور دوسرے لوگ وہ غلط ہیں جہنمی ہیں دونوں کی ایک مثال بیان فرمائی اللہ نے مثل فریقی نکل عامہ مثال کیسے ہے ایک فریق اندھا ہے اور بہرا ہے وہ سنتا نہیں ہے آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے بسمیر مسئر ایک طرح سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے حویست طویار یہ مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں ایماندار اور کافر کی مثال یہ بیان فرمائی اس کو ایک اور رنگ میں اللہ نے قرآن حکیم میں واضح فرمایا فرمایا میرے پیغمبر ومایست بسیر اندھا اور دیکھنے والا دو برابر نہیں ہو سکتے ہیں ومایست آم ااول ولف ظلم تو اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے ہیں دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں اندھیرے اور روشنیاں روشنی برابر ہو سکتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ وسلام ولف و لفظ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے ہیں سائے میں آرام ہے استراحت ہے دھوپ میں تکلیف ہے گرمی ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں تین چیزیں اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر علیہ اللہت والسلام ولال وموات وَلَا زندہ اور مردہ برابر نہیں کافر <تصفيق> اور مومن برابر <تصفيق> نہیں. <تصفيق> نہیں اللہ اکبر آگے فرمایا میرے پیغمبر علیہ اللہت والسلام کوئی س... کوئی مردے کو سنا سکتا نہیں ہے اے میرے پیغمبر کوئی مردے کو سنا سکتا نہیں ہے اے میرے حبیب والی اسلط وسل مانا یہ ہوا کہ کافر تاریکیوں میں ہے کافر اندھیروں میں ہے کافر گمراہی میں ہے کافر دھوپ میں کھڑا ہے جہنم کی گرمی میں کھڑا ہے کافر سائے میں نہیں ہے کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلاط والسلام کا واقعہ بھی تفصیل ذکر فرمایا اور اس کے بیٹے کا بھی ذکر کیا یہ بیٹا جس کو سمجھاتے رہے بیٹا تو آ جا میری طرف اس طرف آ جاؤ ادھر فائدے ہوں گے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے نہیں تو بیٹا کہنے لگا غلط مجلس تھی پارٹی, پارٹی غلط تھی میجارٹی میجارٹی غلط تھی بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کوئی بات نہیں ہے میں عذاب سے بچ جاؤں گا پیغمبر کہتا ہے لا من اللہ آصف ممین امرہ علامہ رحیم آج کوئی کسی کو بچا سکتا نہیں بیٹا ادھر آ جاؤ بیٹا نہیں آیا صاحب دادا جہنم میں جا رہا ہے اللہ علی شان باپ بہترین پیغمبر ہے اور صاحب دادا کہاں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے بیوی جہنم میں جا رہی ہے اللہ نے کہا اے میرے اللہ کو تو میں ہو رہا ہے اللہ وعدہ یہ تیرے نہیں ہے یہ نہیں کہا اللہ نے یہ بیٹا تیرا نہیں ہے یہ نہیں کہا بیٹا پیغمبر کا ہے لیکن پیغمبر سکی آل سے نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کی آل وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو تقی و, و اہلی ہر متقی پرہیزگار میری آل ہے میرا آل ہے محمد فرماتے ہیں علیہ السلات وسلم فرمایا بیٹا تو تیرا ہی ہے لیکن اینو تیری آل سے نہیں تیرے آل سے نہیں ہے یہ جہنم میں جا رہا ہے کیوں نہیں ہے انہو صالح اس کے کام تیرے جیسے نہیں کر تیرے والے نہیں ہے اس لیے جہنم میں جا رہا ہے تیرے والے کر نہیں آئندہ مجھے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے پھر نہ سوال کرنا نہیں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے تم اللہ رب عزت یہ فرما رہے ہیں کشتی چل رہی ہے نوہ علیہ السلات اسلام چند ساتھیوں کو لے کر سوار ہیں زمین سے پانی پھوٹ پڑا پڑا پھوٹا بھی کہاں سے تنور تن میں سے جلتے ہوئے تنور تن میں سے فوارا نکلا آسمان نے بارش پر دی نیچے سے پانی اوپر سے پانی قوم کی جڑیں اکھاڑ دی گئی دوسرے مقام پر ہم نے فرمایا فقت یادابل قومین ہم نے ظالموں کی جڑیں کاٹ ڈالی الحمد للہ وبرہال تعریف رب کی ہے یہاں کوئی سوال کرتا ہے کسی قوم کی جڑیں اکھاڑنے کے بعد اب تعریف کی کون سی بات ہے یہ یہ تو اللہ کا غضب ہے یہ تو غصہ ہے مفسرین کرام کہتے ہیں تعریف یہ ہے کہ حق والے کو حق مل گیا اور نہ حق کو برباد کر دیا گیا یہی قابل تعریف بات ہے الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے آگے پھر ایک اور بات ذکر کر دی اللہ نے آدیوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی بھوت کو بھیجا سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا یہ بھائی کہا ہے اللہ نے بھائی کیوں بھائی بھائی کہنا کیسا ہے ذرا سوچیں آپ آج تو اعتراض کرتے ہیں اللہ حدیثوں پر یہ محمد رسول اللہ کو اپنے بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں حالانکہ بات غلط ہے اہل حدیث نہیں سمجھتے ہیں اہل حدیث محمد رسول اللہ کو اپنا باپ روحانی سمجھتے ہیں لیکن جب قرآن کہتا ہے پھر ہم کیا کہیں گے جب قرآن کہے گا اللہ کہتا ہے آدیوں کی طرف ان کے بھائی حود آئے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح آئے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب آئے اور قوم لوت کی طرف ان کے بھائی لوت آئے بھائی رب نے کہا ہے اور پھر ایک حدیث اور پڑھتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نے فاروق کو الوداع کیا سفر میں جا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اے عمر ولا کن سنا پی دعائی کا اے میرے چھوٹے بھائی عمر اپنی دعا میں ہم کو نہ بھولنا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے چھوٹے بھائی عمر اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا حضرت محمد رسول اللہ صلح صلح صلح فرماتے ہیں اور حضرت حضرت علی کو فرمائے علی تو میرا بھائی ہے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں علی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ نے مہاجرین انسار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا علی رو رہا ہے حضور حماعت علی تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو مجھ محمد کا بھائی <سؤال> ہے <سؤال> تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو مجھ محمد کا میں تیرا بھائی ہوں اے علی رضی اللہ تار ہوں حضور انت بھی منزل تی من, من موسا تو تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسا کی ہارون کے ساتھ موسا کا بھائی سگا تھا ہارون علی محمد رسول اللہ کا سگا بھائی نہیں ہے چچا زاد بھائی ہے لیکن تمثیل ہے تشبی ادھر ہی جا رہی ہے کیوں؟ بات سمجھنے کے قابل ہے حالانکہ علی چھوٹا ہے محمد رسول اللہ سے, سے چھوٹے ہیں اور موسا کا بھائی ہارون بڑا تھا ان تمنی بے منگی جاتے من ہارون امین موسا. موسا کا بھائی حضرت پوسا کی زندگی میں لفات پا گیا ہارون لوگ یہاں سے یہ بھی نکالتے ہیں علی کی خلافت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں جیسے ہارون خلیفہ تھا موسیٰ کا بھائی ہارون موسیٰ کی زندگی میں خلیفہ ہوا وہ خلافت بھی ناکام ہوئی موسیٰ آئے داڑی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا کہنے لگے یا اے ہارون تو نے کیا, کیا ہے تیری خلافت ناکام ہے وہ کہتے یا ابن املا خود دنیا ہوئی تھی ولادی واسی میری داڑھی کو پکڑ کر دشمنوں کو خوش نہ کرو میری ماں جائے معلوم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ہارون کی خلافت ناکام ہو گئی اگر تشبیہ خلافت سے ہے تو پھر خلافت تو ہارون کی ناکام ہے اگر علی کی خلافت یہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے حالانکہ یہ نہیں ہے یہاں کیونکہ موسا کی زندگی میں ہارون خلیفہ ہوا ہے اور اس کی زندگی میں وفات پا گیا ہے ہارون کا حصہ بعد میں خلیفہ بنے ہی نہیں یہاں تو بھارت تک زندہ رہے ہیں بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ نے بھائی کہا ہے بھائی قرآن میں کافروں کا کہا ہے علی تو مسلمان ہے عمر مسلمان ہیں مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بھائی چارہ قائم ہو جائے لیکن ہم کہتے ہیں وہ جو روحانی باب ہیں بھائی اس کا کیا کریں گے قرآن پر? میں کیا آتا ہے اس کا کیا کرو گے پھر اس کو یہی رہنے دو وہ اس کو نہیں مانتے اب ابراہیم علیہ السلام اسلام کی بات دیکھو کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے انسانی صورت میں اور ان کو سمجھا مہمان ہے بٹھا دیا فجا اب عجل ہنیس بنا ہوا گوشت لے آئے بچڑا زبا کیا بھون کر لے آئے ابراہیم علیس اصلا مہمانوں کے لیے رکھ دیا بھائی کہتے ہیں ابراہیمی سنت یہی ہے کہ مہمانوں کے سامنے بنا ہوا گوشت رکھو مول لوگ تو ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں نا بنا ہوا گوشت رکھا کرے ابراہیمی سنت یہ ہے انہوں نے بنا ہوا گوشت رکھ دیا اللہ کے مہمانوں کے ساتھ جان پہچان بھی کوئی نہیں تھی اللہ حک جب گوشت آگے رکھ دیا تو انہوں نے کھایا نہیں ہاتھ پیچھے ہٹا لے فلم رہے نہ کہ ان کے ہاتھ گوشت تک نہیں پہنچ رہے ہیں کھا نہیں رہے ہیں نہ حضرت ابراہیم نے ان کو اوپر سمجھا کہ یہ دشمن ہیں مہمان کی صورت میں آئے ہیں اس زمانے کا رواج تھا دشمن مہمان کی شکل میں آ کر دشمنی لیتا تھا کھاتا پیتا کچھ نہیں تھا ابراہیم دشمن سمجھے دل میں ڈر چھپایا ابراہیم ڈر گئے وہ فرشتے سمجھ گئے آثار دیکھا چہرہ دیکھا فیس ریڈنگ کی ابراہیم تو ڈر رہے ہیں ہم سے ابراہیم علیہ السلط السلام کو کہنے لگے لا تخف ابراہیم ڈرنا انا اور سلنا علاقہ اگر ابراہیم کو علم غیب ہوتا تو ان اوپر سے بشری خاکوں کو بشریوں کو اندر سے نوریوں کو سمجھ جاتے کہ اندر سے نوری ہیں اوپر سے بشر ہیں ابراہیم ڈرتے نہ معلوم ہوتا ہے غیب دار نہیں ہے ابراہیم علیہ السلط پھر دوسری بات یہ بات سامنے آئی کہ جو اوپر سے بشر ہوتا ہے اندر سے نور ہوتا ہے وہ کھایا پیا نہیں کرتا ہے جو کھاتا ہے اوپر سے بشر ہے اندر سے بھی بشر ہے محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے وکالو مالحاظ اور رسولی یا کلو تامواب اس پیغمبر کو کیا ہو گیا یہ کیسا پیغمبر ہے یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے یہ کیسا پیغمبر ہے پیغمبر تو نوری ہونا چاہیے کھایا پیئے نا یہ تو کھا رہا ہے رسول یا کل شیف ال پیغمبر علیہ حصہ سر ابراہیم کا ڈر اتر گیا فرمانے لگے ایک اور بات بھی لے کر آئے ہیں تجھے ہم بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے اللہ مدان پاس کڑی تھی ہماری ماں ابراہیم کی زوجہ مکرمہ وہ کہنے لگی میں وانا خاں مجھے بیٹا ہوگا میں جنم دوں گی میں بڑھیا ہوں میرا شاہ